that <laughs> بے شک نہ پکڑیں بس موڈو ایسا ہے کہ زیادہ آیا پکڑیں وصلا اللہ. و رسول الله اللهم صل على محمد وعلى اله وصحبه كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى اله محمد كما بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم لاسی بن غالم خاصہ بچ جاؤ اور بچاؤ اختیار کرو اس فتنے سے لاتی بن اللہ غالب من کم <خاصة> جو صرف ظالموں ہی کو تم میں سے دامن گیر نہیں گا بلکہ اس میں کئی وہ لوگ جو ظالم نہیں تھے وہ بھی گر جائیں گے وہ الگ اور جان رکھو اللہ شدید القاب کہ اللہ تبارک و تعالی سخت عذاب دینے والا ہے ایسے لوگوں کو جو ظلم کریں اور فتنا برپا کریں فتنہ یہاں سے مراد مابین المسلم غلط فہمیوں اور شرارتوں اور حسد اور کینے اور دشمنوں کی سازشوں کے نتیجے میں پھیلنے والا فساد ہے اور اس میں زبردست اس بات کی تبدیش کی گئی ہے کہ اپنے رویے کو انتہائی سنبھال کر درست رکھو ایسا نہ ہو کہ یہ فتنہ تمہاری وجہ سے ان لوگوں کو بھی پہنچ جائے جنہوں نے اس فتنے میں کسی قسم کی کوئی غلطی نہیں کی برتف فتن تل لا دوسی بندن لذینہ सिर्फ کو صرف غالموں کو نہیں وہ فتنا سب کوئی پھر گھیر لیتا ہے یعنی جماعتی سطح پر اور امت کی سطح پر سوچنا فرق ہے ہر مسلمان کی کوئی بھی وہ قدم اٹھانے سے پہلے جو قدم پوری جماعت کو متاثر کرتا چھوٹا معاملہ یا بڑا معاملہ اس لیے یہ تسلی دی کہ یا ایینا علیہ کم آنفوسا کم لا یا ذرا ازاحت کیونکہ امت بہت بڑی ہے اور ساری امت کے جو اٹھنے والے مسلمانوں کے مابین فتنے نیک نیتوں کے مابین جو فتنے اٹھتے ہیں اور شیطان ان کو ایک دوسرے سے خام بخواہ ٹکرا دیتا ہے اس میں بہت پریشانی لاحق ہوتی ہے آدمی کو تو اس میں بجائے اس کی پریشان ہو کر ساری گتھیاں سلجھانے کی ذمہ داری اپنے اوپر لاد لے بلکہ یا ایو اللہ زینا امنو اے ایمان بولو الم ان سکو تم پر تمہاری جان کی ذمہ داری تم اپنا رویہ درست رکھو جس سے نہ امت مسلمہ کو کوئی نقصان پہنچے اور تم بھی بچے رہو آفرت کے ہاں تو تمہیں پھر کوئی پروانی لا یا درگ کو مدل لا جو گمراہی اختیار کرتا ہے وہ تمہارا کچھ بھی نہیں بگاڑ سکے گا تو سب سے بہتر یہ ہے فشن کے دور میں جب داخلی مصیبتیں برپا مسلمانوں میں ایک تو خارجی ہے جو اس وقت آپ کے سامنے ہے داخلی بھی ساتھ ساتھ ہوتی یہ داخلی زبردست صبر اور تحمل دید کی بڑی گہری سمجھ اور بہت ہی حوصلہ مانگتی اس میں آدمی کی اگر سوچ امت کی سطح پر نہ ہو ذاتی غصے میں انتقام میں یا سوچ میں محدود ہو کر کوئی قدم اٹھا بیٹھے تو اس سے پھر یہ ہوگا کہ وہ لوگ بھی جو ہے فصا کے شکار ہوں گے جو کہ بےچارے بالکل اس کے مستحق نہ تھے کر یہ بات کرنے کا اشارہ میرا مسلمانوں کے مابین فتنے کو سمجھنے کے لیے حسین رضی اللہ تعالی عنہوں کا سانحہ یعنی کربلا کا سانحہ جو ہے وہ زیر غورلانا ہے کیونکہ آج جہاں درس دیا وہاں یہی موضوع رکھا گیا تھا اول تو یہ بات معلوم ہونی چاہیے کہ آشورہ کے روزے کا اور شاہ المحرم کی حرمت کا اور اس کے اللہ کے شاعر ہونے میں حسین رضی اللہ ہوتا عال کے واقعہ کا کو کوئی تعلق نہیں بہت دفعہ لوگ اس کو اس سے جوڑ دیتے ہیں روزہ بھی رکھتے ہیں اور صحابہ کے جو گستاخ قرآن کو غیر مکمل کتاب کہنے والے اپنے آئمہ کو معصوم کہنے والے ان کی ریس میں سبیلا بھی لگاتے ہیں یوں پانی پلانا چائے پلانا کسی کو ضرورت نہیں ہے مگر مخصوص کرنا یہاں تک کہ خاص دن میں خاص وقت میں ایسا کیا جائے اور اس پر اجر کی خاص امید رکھی جائے یہ یہ اجازت ہے اس کو عام کیا جائے ہر دن میں یا ایسے ایام میں جو کہ اس طرح خاص کیے جانے والے نہ ہو جب تو خاص کر رہی قوم تو پھر اس کی مخالفت ہی اچھی ہے تو لوگ روزے کو بھی اس سے جوڑ دیتے ہیں تو اس کا اس سے کوئی تعلق نہیں عاشورہ کا روزہ جاہلیت کے ایام میں بخاری اور مسلم کی صحیح احادیث گواہ ہیں متفقن عالم کہ جاہلیت میں بھی لوگ رکھتے تھے مشرقین مکہ تک کے اندر یہ روزہ رکھا جاتا تھا اور صحابہ بھی رکھتے تھے رضوان اللہ علیہ مطمئن اور جب رمضان کے روزے فرض ہوئے تو یہ اختیاری ہو گیا یہ نفل ہو گیا اس کی فضیلت باقی رہی اس کی اس کا وجوب ختم ہو گیا اور اس کے بعد جب مدینہ میں آئے تو یہود اس روزے کو یومِ تشکر کے طور پر رکھتے تھے کہ اس دن موسا علیہ صلاح اسلام کو اللہ تعالیٰ نے فرعون سے آزادی دی وہ ڈوب گیا یوم آزادی حقیقی یوم آزادی وہ یوم آزادی دی جو ہمارے ہاں منایا جاتا ہے کہ رب الجلال اکرام کا دن جہاں بھی نظر آ ہے اپنی شکل میں اصل شکل میں اس کو مارنے کے لیے سب دور دوڑ پڑتے ہیں بے اخبت اور اللہ کے دین کے نام پر جھوٹ گھڑا ہوا چل رہا ہے اور آزادی ہر کس نہیں ہے کفار کے چنگل میں ہے اور کفار کے نظام کے سامنے ہر وقت جھکنا پڑتا ہے یہ آزادی نہیں یہ جھوٹ ہے یہ وہ آزادی ہے جو نفس کی آزادی کہ اس طرح مرضی ہم چاہیں جو مرضی قانون بنائے زمین ہم نے حاصل کی پاکستان کی ہم نمائندے ہیں جو چاہے قانون مقرر کریں جو چاہے ہم کریں قبروں کی حفاظت کی ذمہ داری کریں ہر شخص کو قرآن کی ترجمانی کی یہ آزادی ہے مادر فدر آزادی یہ نفس کی خواہشات کی اور غیر اللہ کی عبادت کی آزادی وہ آزادی جو موسا علیہ سلاط اسلام کو ملی اور یوم تشکر کے طور پر یہود نے اس کا روزہ رکھا کیونکہ موسا علیہ نے روزہ رکھا وہ یہ آزادی تھی کہ کوئی انہیں ایک اللہ کی عبادت سے روکنے والا باقی نہ رہا اور وہ آزاد ہو گئے کہ زمین پر ایک مثالی معاشرہ قائم کرے جس میں ہر فرد اللہ کے سامنے پیش ہونے سے ڈرتا ہو اور اپنے تمام زندگی کے معاملات کو اللہ تعالیٰ کے سامنے پیش ہونے کے خوف اور اللہ کے جنت کی امید میں درست کرے اور پورا معاشرہ جو ہے اللہ اکبر اپنے عمل سے بھی کہہ رہا ہو اپنی زبان سے بھی اللہ کی چلے اللہ کے مقابلے میں کسی کی نہ چلے کمزور سے کمزور ہو اگر اللہ کی بات اس کے ساتھ ہے تو وہ سب سے طاقتور ہو اور طاقتور سے طاقتور ہو اگر اللہ کی بات اس کے ساتھ نہیں سب سے کمزور معاشرے میں وہ شخص ہو وہ آزادی تو یہ دور اس کا تعلق کربلا کے واقعے سے ہوگی یہ پہلی بات دوسری بات ہے کہ کربلا کا واقعہ جو ہے اس کو جو فرآنگ اور موسا کی جنگ سمجھا جاتا ہے علیہ سلا وسلا یہ عظیم گمراہی ہے اور یہ گمراہی بہت سارے اچھے لوگوں میں اہل سنت میں بھی ڈر آئی یہ ان کے پروپیگینڈا کی وجہ میڈیا برل کام دکھاتا ہے پروپیگینڈا کام دکھاتا ہے جب تک کہ آدمی اپنے ایمان کی حفاظت کے لیے پوری پیرے داری نہ کر رہا قرآن و سند کی روشنی میں یہ ان کا پروپیگینڈا ہے کہ یزید ایک گالی ہے اور جزید تابوت ہے لوگوں کے نزدیک عام پتبا اور عام و آگ جو ہیں واز کرنے والے وہ اسی طرح سے بیان کرتے ہیں کہ لانتے ڈالتے ہیں اس پر اور یہ بالکل موسا علیہ الخلاط السلام کے فروم کی, کی جان ثابت کرتے ہیں ایسا ہرگز نہیں ہے وہ یہ نہیں سوچتے کہ لاشعوری طور پر وہ صحابہ کا تشخص برباد کرنے والے صحابہ کو گالی دینے والوں کے ایجنٹ بن گئے کوئی بتائے کہ اگر وہ ایسا ہی تھا تو حسین رضی اللہ تعالان ہو جنہوں نے یہ قدم اٹھایا کہ وہ اپنی بائک لینے کے لیے اپنے شہر سے نکلے صحابہ نے ان کا ساتھ کیوں نہیں دیا رضوان اللہ علیہ الٹا تاریخ اس بات پر چاہ رہی ہے. میرے پاس تبری ہے جس کو صحیح کیا یعنی اس کی روایات کی اصناط کو پرکھ کر عربی علماء نے چار عالم ملے ہیں سعودی اللہ ان کو جزائے خیر دے جیسلفیوں کو آمین انہوں نے اس میں سے تمام دعیف اور جو بلکہ دعیف تو نہیں کہنا چاہیے جھوٹی روایات وہ ختم کر کے صحیح روایات پر مبنی یہ کتاب صحیح تبری مقرر کی ابن جریر تبری بہت بڑے امام اہل سنت ہے ابن تفیر بھی بہت بڑے امام ابن جر... جریر تبری پہلے اور سب سے زیادہ صحابہ کے اقوال کو جانتے اسی لیے تفسیر تبری کے بارے میں شیخ ہلوانی نے کہا رہی اللہ کہ یہ سب سے شاندار تفسیر ہے اور اگر تفاصیر ہے کیونکہ صحابہ کے اقوال سب سے زیادہ صنعت کے ساتھ نقل کرنے والا یہ عالم اور صنعت کے ساتھ جب کوئی عالم نقل کرتا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ وہ اس چیز کو پوری طرح سے جو ہے وہ ضبط کر لیتا ہے اب یہ پوچھا جائے کہ ان کی کتاب میں ان کی تاریخ میں تاریخ تبری میں اور الوداع بند نہایا میں جھوٹی روایات کہاں سے آ یہاں تک کہ شاید زبیر علی دئی کہتے ہیں ایک محقق ہے کہ اس کتاب میں تبری میں چار جھوٹے رانی ہیں جن میں ابو محنت کی روایات خاص کر واقعہ کربلا میں کثرت سے بہت زیادہ روایات ہی اس کی ہیں ہر کی کم ہے تو ایک آدھ کی بھی ہے ہر بھی جھوٹا ہے یا وہ محنت بھی جھوٹا ہے واکمی بھی جھوٹا ہے اور ایک اور عمر اس کے نام میں آتا ہے مجھے اس کا نام یاد دیرا وہ بھی جھوٹا ہے چار جھوٹے وہ کہتے ہیں ان کی روایات کو اگر ختم کرے تو تبری کی جنگیں غالباً بارہ یا چودہ جنگیں دو رہ جائیں گی باقی پھر سوال یہ پیدا ہوتا ہے شیطان اس دروازے داخل ہونے کی کوشش کرتا ہے یہ سب مابین فتن کی باتیں میں کر رہا ہوں یہ بھی ایک فتنا ہے کہ یہ کیسی تاریخ کی ہماری کتابیں جوتےوں سے یہ کیا امام ہے ابن کثیر تو مفسر بھی ہیں قرآن معلوم نہیں تھا جوتوں سے روایت نہیں لینی تو یہ معاذ اللہ ہم سے بھی کم علم اور خام رکھتے تھے بہت بڑا سپنا ماں بین اس کے لیے صبر کی تحمل کی حسن زندی کی مسلمانوں سے اور انتہائی اللہ تعالیٰ سے مدد مانگنے کی ضرورت ہے حقیقت یہ ہے کہ اگر یہ آئیمہ یہ عظیم کام نہ کرتے ان روایات کو ضبط نہ کرتے تو ان روایات کو سچے راویوں سے لگا کر مسلمانوں کے اندر بہت بڑی پیڑ کا ایک دروازہ کھول دیا جاتا اس لیے انہوں نے جھوٹے سکوں کی پہچان کے لیے ان سکوں کو قیامت تک کے لیے جب تک یہ کتابیں محفوظ ہیں معمول کر دیا کہ یہ روایات اس صنعت سے ہیں کل کو کوئی دھوکہ نہ کھائے یہ یہ باتیں جو کربڑا کا واقعہ ہوا اور واقعات ہیں تاریخ کے اس کے بارے میں یہ یہ آج باتیں روایت کی جا رہی ہیں اور ان کو روایت کرنے والے یہ لوگ ہیں پوری صنعت دے دی اب وہ فارغ ہو گئے بڑے علماء احمد میں اب تو آج فعال موجود ہے آج بھی ماشاء اللہ محققی تحقیق کر رہے ہیں تو وہ دیکھ لیں کون سی بات صحیح ہے کون سی بات غلط ہے پھر دوسرا ایک فائدہ بھی ہوگی مواد جمع ہونے کا ہر جا ہمیشہ ساری زندگی جھوٹ ہی نہیں بولتا ہے. بہت دفعہ سچی باتیں بھی کرتا ہے ایک دو چار چھ جھوٹ بھی آدتن وہ بول لے اگر دن میں تو وہ جھوٹا تو کہلائے گا مگر ہر بات تو جھوٹی نہیں ہوتی اگر ایسی بات جیسے اتنے تعمیر فرماتے ہیں قانون ہے اور باقی محدثین کے نزدیک بھی بہت سے محدثین کے نزدیک یہ قانون ہے کہ اگر ایک ہی واقعہ مختلف جگہ کے لوگ جو آپس میں واقف نہ ہو وہ ایک ہی واقعہ بیان کرے اور واقعہ کے بنیادی جتنے نکات ہیں وہ مشترک ہوں بڑی بڑی باتیں اس میں سارے متفق ہوں تو یہ ممکن نہیں ہے کہ علیحدہ علاقوں کے لوگ ایک دوسرے کو جانتے بھی نہیں ہیں ایک ہی جھوٹ اتفاقت بیان کریں جس میں ساری باتیں جو ہے ایک جیسی ہوں یہ نہیں ہو سکتا اگر وہ جمع ہو کر جھوٹ گھڑنے والے ثابت نہیں ہوتے تو یہ بات ضرور سچی جیسے چو گردی سے گزر کر آنے والے کئی شہروں سے لوگ آئے یہاں درس میں چار چھ یا عام لوگ آئے درس والے تو الحمد مسلمین ہے سالمین ہے عام دنیا والے وہ ایک ہی واقعہ چو پر ہونے والا بیان کرتے ہیں کہ چو میں یہ ہے کہ وہ فرا بڑا آدمی جو ہے اس کو کسی نے بم کے ساتھ مار دی ہے تو یہ واقعہ کبھی غلط نہیں ہوتا موت کی خبر پیدا ہونے کی خبر لوگ کہتے ہیں غلط نہیں ہوتی کیونکہ اتنے لوگ کیسے مختلف شہروں کے یہ اقدم ایک جھوٹ گڑنے پر جمع ہو گئی تو ایک دوسرے کو جانتے بھی نہیں اور ایک ہی بات سب کی کیسے ہو گئی تو معلوم ہوا تاریخ کے روایات سے فائدہ بھی تو یہ تو پہلے تاریخ کے بارے میں ابن جہیل تبری اور ابن تفیظ یہ بہت بڑے علم اہل سندر کے ان کے بارے میں غلطینی کا شکار نہ ہو تو یہ انہوں نے ماشاءاللہ صحیح تاریخ مرتب کی تو حسین رضی اللہ تعالیٰ کا واقعہ حکومت کے ساتھ ٹکرانا اور آپ کا شہید کر دیا جانا یہ ایک فتنہ ہے بین المسلم مسلمانوں کے درمیان یہ قطعا انگ اور فرعن کی دقت نہیں اللہ، اللہ، ایسا کہنے سے کل صحابہ کو تان جاتی جنہوں نے حسین کا ساتھ نہیں دیا رضی اللہ تعالی ابن عمر موجود ہیں بہت بڑے حقیق ابن عباس موجود ہیں ان کے اپنے رشتے دار قریبی اور اس کے بعد اتنے زبیر موجود ہیں جو ایک کبھی آدمی ہیں اور معاویہ رضی اللہ تعالیٰ نے کے بعد یزید سے نالا ہے اور یزید کے خلاف بھی ہیں اور یہ بھی ان کو روکتے ہیں سب کو یہ ہی روکتے ہیں کہ یہ خروج نہ کرو ابن عمر تو چمٹ کر روکتے ہیں یہاں پر روایت کہ اے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اولاد استاؤ بھی استاؤ بھی اقل میں تجھے اللہ کے حوالے کرتا ہوں میں مقتول تو مقتول ہے تو قتل ہونے والا ہے اس قدر صدمہ ہے سب لوگ اس سے آپ کے اس قدم سے راضی نہیں مگر اس کے باوجود شریعت اسلامیہ میں جب ایک نیک صالح انسان قرآن اور سنت سے ایک چیز اہم کرتا ہے ایک طریقہ نکالتا ہے سمجھتا ہے اور اسے اللہ کی رضا کے لیے اختیار کرتا ہے تو کبھی اسے گناہ گار نہیں کہا جاتا یہ بھی صحابہ کے اندر ہمیں اس واقعہ سے فائدہ ملتا ہے کہ کسی نے حسین کی مذمت کی انہیں کسی گناہ کا مرتکب نہیں کہا مگر ساتھ نہیں دیا اس لیے کہ وہ مطمئن نہیں ہے تمہارے اوپر اپنی جان کی ذمہ داری جب تمہیں ایک مسئلہ سمجھ نہیں آتا تو تم اس میں دوسرے مسلمان بھائی کو نیک نیت بھی سمجھو گے اس کی پانپت بھی نہیں اتارو گے کیونکہ وہ بھی طالب اور وہ بھی قرآن و سنت کا علم رکھتا ہے امام ہے وہ اجتہاد کا اہل ہے مگر اس پر تمہارا اتحاد ٹکرا گیا مختلف ہے یہ کہتے ہیں, نہ نکلو وہ کہتے ہیں, نکلنا چاہیے ان کو ایک لاکھ آدمی نے ختم بھیجا کہ آئیے ہم آپ کی بحث کرتے ہیں یہیز کو چھوڑ کر اب وہ جا رہے ہیں اور مسلم عقیل کو پہلے بھیجا ہے کہ میں نے یہ بیچ لو اب وہ اس بات پر مطمئن ہے کہ یزید کو بدلنے کی جب قوت ہے ہمارے اندر وہ مسلمان ہے یقیناً اسے کاغذ نہیں سمجھتے ورنہ تو وہ صحابہ کو سب سے پہلے یہ بات کہیں کہ تم سب اس کی بیچ توڑو اور دعوت ہی اس بات کی دے اور اگر وہ اس بات کی دعوت نہ دیں دے بازت وہ حق چھپانے والے ہوئے اگر یزید کافر ہے بلت اسلامیہ سے خارج ہے اور مسلمانوں کا امیر نہیں ہو سکتا تو حسین کی دعوت اپنی بیت لینے کی نہیں ہونی چاہیے سر ربی اللہ تعالی سب سے پہلی دعوت کے اس ظالم کی جو اسلام سے نکل چکا ہے بواہ کا مرتف یقیناً اسے مسلمان سمجھتے ہیں مگر یہ سمجھتے ہیں کہ ان کے پاس قوت ہے اس قوت کے ذریعے وہ خلافت کی اصلاح کر سکتے ہیں اور خلافت کا حقدار وہی ہے جو اللہ سے سب سے زیادہ ڈرنے والا ہے اور وہ اپنے لیے خلافت کی بیک لینا جائز سمجھتے ہیں. اس لیے کہ یہ اس قسم کی حالت گمان کرتے ہیں کہ جیسے خود کہہ رہے ہیں یوسف علیہ رہی مجھے زمین کے خزانے دے دو اور خالد دبن ولی جدر موتا میں خود جھنڈا پکڑ رہے اور امیر بن رہے ہیں جس وقت کوئی نہ ہو تو لوگوں کو جمع کر لینا اپنے اوپر جائے تو تو بہرحال ان کا اتحاد اپنی جگہ انہیں مبارک ہو اور اللہ تبارک انہیں دے گا اگر اس سے انہوں نے بعد میں رجوع کر لیا اور صحابہ رضوان اللہ کی رائے کے ساتھ اتفاق کیا, کیا کیونکہ یہ تاریخ کی کتابیں صحیح تاریخ سے یہ ثابت ہے میں آپ کو یہ الفاظ بھی پڑھ کے سنا دیتا ہوں یہ چار علماء ہیں سعودی محدثین ہیں جنہوں نے اس کے دو تحقیق کی ہے اور دو نے تفتیق کیا اللہ نے اور, اور اس طرح سے ہمارے لیے ایک صحیح چیز انہوں نے مہیا کی کہ ایسے بہترین لوگ ہیں کہ ہمارے لیے کام کرتے عام لوگوں کے لیے کہا کہ جس وقت حسین رضی اللہ تعالیٰ کے پاس عبداللہ بن زیاد کا لشکر آیا تو انہوں نے اسلام کہ بھائی تمہیں میں اللہ کا واسطہ دیتا ہوں اور اسلام کی بنیاد پر تمہیں اس بات کی طرف بلاتا ہوں مجھے اب المن یزید کے پاس بھیج دو فیادا یاد آسی یدی یہ کہ حسین اپنا ہاتھ اس کے ہاتھ میں دے دے بیٹھ کر لے معلوم ہوا کہ حسین رضی اللہ تعالیٰ اپنے پہلے ارادے سے رجو فرما چکے ہیں اور یہی اہل ایمان کی صفت ہے کہ وہ اپنی عزت اور ذلت نہیں دیکھا کرتے وہ اللہ کے ہاں اپنے آپ کو کھڑے ہو پایا کرتے ہیں اور اس وقت اللہ کے ہاں ذلت سے بچنے کے لیے دنیا میں کسی تانے کی پرواہ نہیں کرتے ہیں ان کے بڑے بھائی نے بھی یہ کیا رضی اللہ تعالی عنہ حسن نے جن کے بارے میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ پیشن گوئی موجود ہے کہ ان نبنی سید میرا یہ بیٹا جو ہے یہ سید ہے اللہ سے بہت امید رکھتا ہوں کہ یہ اس وقت تک باقی رہے گا یعنی زندہ ہوگا جب کہ دو مسلمانوں کے بڑے گروہوں کے اندر صلح کرا دے گا یہ حسین حسن کا کارنامہ ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ دونوں بھائی ظاہر ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ان کی سب سے زیادہ پیاری اور سب سے زیادہ مقرر الا اللہ بیٹی فاطمہ کے بیٹے تھے اور ان کی تربیت علی رضی اللہ تعالیٰ اور فاطمہ نے کی تھی رضی اللہ عنہما تو ان میں جو اللہ تعالیٰ نے کردار کی عظمت دی تھی وہ کم لوگوں کو نصیب ہوئی کہ نبی علیہ اللہ تو سلام فرماتے میری زندگی کے پھول ہیں اور جو ان سے پیار کرتا ہے اللہ بھی ان سے پیار کرتے ہیں یہ حسین رضی اللہ حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا عظیم کارنامہ ہے کہ انہوں نے جس وقت معاویہ کا لشکر ان کے لشکر کے آپ سامنے تھا سا. یہ بھی ایک عجیب سیاست ہے خوبصورت دینی سیاست ہے کہ انہوں نے یوں ہی معاویہ کو پیغام نہیں بھیج دیا رضی اللہ تعالی کہ اس کی وجہ سے پہلے سے لوگ جو شرارتی تھے وہ جدا ہو جاتے اور کوئی تیسری مصیبت برپا کرتے یہ ان کی زبردست ماشاء اللہ ذہانت اور انتہا درجے کی اسلامی سیاست ہے کہ آپ لشکر دونوں کے جو ہے میدان میں لے جائیں دونوں لشکر میدان میں تھے ہر قسم کا شرارتی اور فال آدمی غلطی خوردہ دونوں کے ساتھ تھا ہزار ایک مسلمانوں کا ٹکراؤ کبھی بھی اچھا نہیں ہے اور جو حصود تھے حاصد لوگ اور ہو سکتا ہے کہ یہودیوں کے ایجنٹ بھی ہوں وہ مزہ دیکھنے والے تھے کہ پہلے علی اور معاویہ ٹکراتے تھے خوب خون بہا آج نیا مزہ لگے گا آج حسن اور معاویہ ٹکرائیں گے آج پھر خون بہے گا اب ہر طرف سے ہر شرارتی اور فتنہ دونوں فوجوں میں داخل ہو چکا تھا تو حسن میں موقع پر لا کر انہیں مروا دیا اور ان کے عذائب خاک میں ملا دیا کہ موابیہ سے صلاح کر اللہ تعالیٰ ہوں اور ان کی بعد کر دی اگر یہ ذاتی انتقام لینے والے ہوتے ذاتی غصے والے ہوتے تو وہ جو ان کے باپ سے ساری زندگی لڑتا رہا اس سے صلاح کرتے اور اس کی بعید کرتے اور اس کے فرما بردار ہوتے یہ کردار کی عظمت ہے کہ جب عظیم لوگوں کو پتہ چلتا ہے کہ اس وقت انہیں رجوع کرنا چاہیے تو وہ رجوع کرتے یہ رجوع حقیقت میں اس شخص سے رجوع کرنے والا بڑا ہے جسے ابھی رجوع کا موقع پیش نہیں آیا نہ جانے رجوع کا موقع پیش آئے گا وہ کیا کرے گا اور وہ بھی اتنی بڑی سطح پر امت کی سطح پر کہ لوگوں نے حضرت رضی اللہ تعالیٰ نے تانے دیے وہ جو لڑائی کے حق سے تھے انہوں نے کہا کہ تو نے پہلے بیچ کو ضلع کروا دیا معاذ اللہ, صلی اللہ لڑائی کیوں نہیں کیوں نے تو ہر درجے کا عجیب کام کیا اور جنت کا راستہ ہموار کیا اور اسی طرح کے بھائی نے حسین رضی اللہ تعالی عنہ اپنے ارادے سے رجوع کرتے ہوئے تین باتیں یہ پیش کی یہاں پر دو باتوں کا ذکر ہے ان کو یہی روایت صحیح ملی اس لیے ہم ڈوڑی کا ذکر کرتے یہ کہ مجھے عمیر کے پاس, کے پاس بھیج لو. خیادہ انہوں نے کہا یہ تو نہیں ہوگا اللہ اللہ زیاد جو ابن زیاد کہے گا وہ ہوگا اور تاریخ کی دوسری روایات میں یہاں ایک بات ہے مزدی. دو باتیں اور آتی ہیں کہ مجھے کہیں دے دو بارڈر پر کہ میں جہاد کروں کتاب کروں اللہ کے لیے جہاں کتاب ہو رہا ہے یا مجھے واپس جانے دو بہرحال انہوں نے ایک بات قتل کی اور ان کے نزدیک یہی رواج سب سے صحیح ہے بن یزید. بن یزید بھی ان میں تھا یہ شخص بڑا صالح تھا اور حنظری یہ معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے کا بیٹا نہیں ہے اس نے کہا کہ اللہ کے بدلو یہ کیا کر رہے ہو اگر یہ تمہیں کر, کوئی شخص جو کافر ہو تمہارے ساتھ لڑنے کے لیے آ گیا ہو وہ یہ پیشکش کرے بھی تو وہ بھی تم مان لو تمہیں چاہیے جب وہ مسلمان ہو رہا ہے کہتا تمہارے امیر کی بیعت کرتا ہے تو پھر لڑو گے کیوں تم یہ تو حسین ہے نبی علیہ السلام السلام کی اولاد ہے بہرحال ابن زیاد ظلم پر تلا ہوا تھا ظلم ہو گیا اور آپ کو شہید کر دیا گیا ایک عظیم فتنا تھا اور اس شہادت کے بعد اب لوگ کہتے کہ یزید نے اس نے بدلہ کیوں نہیں لیا تو کیا یزید اگر بدلہ نہیں لیتا تو یہ اس کا جرم ٹھہرا مگر کیا متاثر ہو گیا اس کی بیچ توڑ دینی چاہیے نہیں صحابہ بہت صبر والے لوگ تھے اور یہ دیکھتے تھے کہ وقت خاصا سے بچو صرف وہ ظالموں کو نہیں نیکوں کو بھی لپیٹ لے گا انس کو دیکھیے اس کی ہمت دیکھیے جس قدر صحبت صوبت اٹھائیے آپ جانتے ہی ہیں ان کے سامنے سیدنا حسین رضی اللہ تعالی عنہ کا مبارک سر کاٹ کر ابن زیاد کو پیش کیا جا رہا ہے. یہ کیسا منظر ہوگا انس کے دل پر کیا گزری ہوگی مگر صبر و تحمل دیکھیے یہ لوگ امت کی سطح پر سوچتے تھے یہ آخرت کی بنیاد پر فیصلے کرتے تھے اپنے آپ کو جذباتی ہونے سے بچاتے تھے فرمایا نبی علیہ سلاد و نے کہ وہ شخص پہلوان نہیں ہے جو کسی کو کشتی میں پچھاڑ دے یہ بخاری اور مسلم کی روایت ہے پہلوان وہ ہے جو غصے میں اپنے اوپر قابو پالے اور جذبات میں یقینا جذبات جو انس کو تھے وہ ہمیں نہیں ہو سکتے جنہوں نے اس چہرے کو دیکھا جس کو بچپن سے انہوں نے گود میں کھلایا تھا جنہوں نے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صحبت اٹھائی اب ابن زیاد چھڑی کے ساتھ عجیب انداز میں آپ کے ناک کے اوپر اس چھڑی کو جو ہے رکھتا ہے اور کہتا ہے کہ کس قدر خوبصورت ہے اب انس سے رہا نہیں گیا صرف اتنا کہا کہ جہاں تم اس چھڑی کو لگا رہے ہو چھو رہے ہو میں نے یہاں پر محمد فہیم تھے اسلامی حکومت کا چیرازہ بندہ ہوا ہے احساس کے ہمیں یزید جیسا حاکم مل جائے جس حاکم کی مملکت کے اندر کوئی پوجے جانے والی قبر نہ تھی کوئی بہشتی دروازہ نہ کھلتا تھا اس کے جو ابلاغ کے ذرائع تھے اس میں مجال نہیں تھی کہ وہ شخص اسلام کی ترجمانی کرے جو قرآن کو مکمل کتاب نہیں مانتا اپنے آئمہ کو معصوم مانتا صاحبوں کو گلی نکالتا مجال نہیں تھی کہ اس کی مملکت میں وہ شخص سر اٹھا سکے اسلام کے نام پر جو کہتا ہے اسلام میرا دین ہے میری معیشت سوشلزم ہے میری سیاست جمہوریت طاقت کا سر جسم عوام ہے مجال نہیں تھی وہاں کہ بے نمازی ہونے کے بعد بھی کوئی مسلمان کہلائے شراب کوئی بیچ سکے سرے عام کوئی کھیل سکے کسی قسم کی بھی اللہ کے فضل و کرم سے دین کے اندر اور بغاوت کا سوال پیدا نہیں ہوتا تھا سے جہاد ہو رہا تھا انہیں پتا تھا کہ ان کے آپس کے اختلافات شیطان میں ڈال دیا ہے عثمان رضی اللہ تعالی نے شہید کر دیے گئے عمر رضی اللہ تعالی نے اس سے پہلے داخلی ختم کا شکار ہوئے خارجی بھی تو مسلمان تھے کافر تو ہم انہیں نہیں کہتے وہ بھی داخلی فتنے کا شکار ہوئے عثمان بھی داخلی فتنے کا شکار ہوئے رضی اللہ تعالی عنہ اور اس کے بعد علی بھی داخلی فتنے کا شکار ہوئے آج وہ دیکھ رہے تھے کہ حسین اور اس کا بھی ٹکراؤ ہے یزید کا مگر کیا ان کی ضرورت تھی کہ آنکھ اٹھا کر بھی اسلامی مملکت کی طرف دیکھ لیں سوال ہی پیدا نہیں ہوتا انہیں پتا تھا کہ جس وقت کفر کا معاملہ آیا یہ تو آج بھی مسلمان بھائی ہے صاحبہ میں یہ اللہ تعالی فہم اس قدر مضبوط کیا تھا اسلام کا کہ ان سارے واقعات کے برپا ہونے کے باوجود وہ ایک دوسرے کے بھائی تھے اللہ کے جھنڈے کو مضبوطی سے مل کر پکڑنے والے تھے وہ ایک دوسرے سے شادیاں نکاح کرتے ایک دوسرے کے پیچھے دماغیں پڑتے ایک دوسرے کی ہمدردی کرتے کسی نے حسین رضی اللہ تعالیٰ کو نکلنے پر برا نہیں گناہ گار نہیں کہا اور حسین نے کسی کو گناگار نہیں کہا جب ساتھ نہیں دیا کسی نے ساتھ نہیں دیا ہر شخص اس معاملے میں یہ ایک اتحادی معاملہ ہے ایک سیاسی دنیاوی معاملہ ہے اس میں وہ اپنی سمجھ کے مکلم جیسے علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے معاویہ کے مقابلے میں ابو بکرہ رضی اللہ تعالیٰ کو بلایا ابو بکرہ میری مدد کے لیے آؤ صحیح بخاری کی روایت ابو بکرہ جواب دیتے اے علی رضی اللہ تعالیٰ تو شیر کے دو جبڑوں میں ہو اور اپنے بھائی ابو بکرہ کو بلائے وہ تیری مدد کے لیے آئے گا مگر یہ معاملہ ابو بکرا کو سمجھ نہیں آتا اس کو تو وہ جو سمجھ آتا ہے وہ کرے گا ابو بکرہ جدا ہے ایک گروہ تھا صحابہ کا جو نہ علی کے ساتھ شامل ہوا نہ معاویہ کے ساتھ رضی اللہ عنہ. وہ جدا رہا اس کو کسی نے تان اور لان نہیں کی کسی نے علی رضی اللہ تعالیٰ کو برا بھلا نہیں کہا کسی نے معاویہ بلکہ علی کا بیٹا معاویہ کی بیت کر رہا ہے رضی اللہ تعالی عنہ اور پھر مسلمانوں کا سیراضا مر جاتا ہے اور پھر مسلمانوں کی حیرت بڑھ جاتی ہے اور پھر اللہ کے فضل سے فتوحات کا سلسلہ نئے ورمنے کے ساتھ شروع ہوتا ہے تو اہل ایمان ہمیشہ امت کی سطح پر سوچا کرتے ہیں داخلی فتنوں سے گھبرانا نہیں ہے داخلی فتنے اگر صحابہ کو نہ آتے تو شاید یہ مثال نہ ہونے کی وجہ سے آج ہمیں حوصلہ نہ ملتا اس لیے یہ شر نہیں ہے بہت سے سیکولر لوگ جو ان کالجوں سے اور ان سکولوں سے پڑے ہوئے ہیں جنہیں گرجے کہتا ہے بکر ابو زید رحمہ اللہ محلہ رحمت بکر ابو زید ایک بہت بڑے عالم ہو گزرے سعودی عرب کے جنہوں نے البتال کے نام پر کتاب لکھی رسالہ لکھا اور تطاروں میں کو کفر قرار دیا یہ جو آج سعودی عرب کا بادشاہ کرتا پھرتا ہے کہ یہودی عیسائی مسلم بھائی بھائی اس نے کہی کبھی بھائی بھائی نہیں ہو سکتے یہ محرف اور مبدل دین کو اللہ کا دین کہتے ہیں اور یہ پہلے اس امانت کو اٹھوائے گئے تھے یہ موحدین تھے بالحین تھے یہ اللہ کے پیارے تھے اور جہان پر چنے ہوئے تھے اب یہ رام درگاہ ہو گئے ہیں اب ان کو حسد کے مارے دن رات پیٹ میں یہ بل اٹھ رہے ہیں کہ ان کو بھی رامجا درگاہ کر دیں امت مسلمہ کو یہ ہمارے دوست نہیں ہو سکتے بد کریم دشمن ہیں جو ان کو دوست بناتا ہے تکاروں دینوں کو قریب لانا چاہتا ہے تو یہ دین محرف ہے یہ غیر السلام دینا فن بل فہآر خاطری تو البطال میں آپ نے بیان کیا کہ جو کوئی ایک چھت کے نیچے مسجدیں بناتا اور انہوں نے ایئرپورٹ پر بنائی گئی ہے بعض ممالک میں مجھے نہیں پتا کہاں بنائے گی یقیناً انہوں نے وہاں کتاب میں دیا جو مجھے بھول چکا ہے کہ ایک چھت کے نیچے ایک طرف کلیسا ہے ایک طرف یہودیوں کا عبادت خانہ ہے ایک طرف مسجد ہے اور ایک طرف کوئی اور ان کا سر کا پروٹیکشن ہے دوسروں کیا ہے تو وہ کہتے ہیں کہ اس مسجد میں نماز پڑھنا حرام ہے اور اس مسجد کو گرا دینا ہر قوی مقتدر حاکم پر فرض ہے کہ اس کو گرا دیا جائے اور اسی طرح قرآن کو اور سورات اور انجیل کو ایک گلد میں چھاپنے والے بھی کافر ہیں بیچنے والے بھی کافر ہیں اور اس کو قبول کرنے والے بھی یہ تکار ادیان تو یہ بہت بڑے بکر ابو زید عالم ہو گزرے ہیں تو یہ اس بات میں کون سی بات کر رہا تھا میرے دن سے نکل نکلتے ہاں ابو بکرا رضی اللہ تعالیٰ کو جب علی نے بلایا رضی اللہ تعالیٰ نو تو آپ نے کہا کہ شیر کے دو جبڑوں میں ہوں مجھے بلائے تو میں آ جاؤں گا مگر یہ بات مجھے سمجھ نہیں آتی یعنی آدمی اختلافات میں جو مسلمانوں کے مابین ہو جائیں صبر و تحمل سے کام لے اور وہ کرے کہ جو اس کو سمجھ آتا ہے اس معاملے میں اور دوسرے کو برا نہ کہے گالی نہ نکالے اس کی نیت پر حملہ نہ کرے اس کے فیل کو برا کہہ سکتا ہے کہہ سکتا ہے کہ یہ فیل درست نہیں یہ فیل غلط ہے مگر یہ کرنے والا کیونکہ اس کی زندگی گواہی دیتی ہے کہ ہمیشہ اتباع رسول میں رہا کرتا ہے اس واسطے اس شخص کو میں نہیں کہتا کہ یہ بدنیت ہے اس کو اتحادی طور پر ایک اجن ملے گا ایک طاویلی غلطی ہے اور تاویل باطل بھی ہے جیسے کہ طویل باطل اتنے زیاد وغیرہ نے کی کہ حسین باغی ہے رضی اللہ تعالیٰ نا. انہوں نے بغاوت کی ہے حکومت کی اپنی باعث لی ہے اور نبی علیہ السلاط اسلام نے کہا ہے کہ جب تمہیں امیر پر جمع ہو جاؤ تو دوسرا کوئی جو بھی اٹھے بخاری مسلم کی صحیح روایت ہے فخ طلوح کا نہ وہ کوئی بھی ہے اسے قتل کر دو یقیناً یہ روایت موجود ہے اور یہ انتہائی قدم اس وقت اٹھایا جائے گا جبکہ بغاوت کرنے والے वाले زندہ چھوڑنے سے یہ خطرہ ہو کہ وہ دوبارہ بغاوت کرے گا اور اس کو ختم کرنے کے علاوہ فتنا ختم بھی ہوتا اس کو قتل بھی کیا جائے گا یقیناً اگر بغاوت کرنے والا سالے آدمی ہو اور اس سے یہ معاملہ اتحادی غلطی سے ہوا ہو جب کہ وہ رجوع بھی کرتا ہو پھر نبی کی اولاد हर رہی سلاط اسلام تو ہر گز ہر گرز था। گرد یہ درست نہ تھا کہ ایسا کیا جاتا مگر اس بنیاد پر کسی نے کی نہیں توڑی. اور صحابہ رضوان اللہ علیہ مجمعین ایک رہے نہ علی رضی اللہ تعالیٰ اور معاویہ کے اختلافات میں کبھی صحابہ نے کسی کو کاخر کا یا ایک دوسرے کو کا سب دین سب کا ایک رہا الحمدللہ ہمیں اس وقت یہ فتنے بھی کوئی نقصان نہیں دیتے جب سب کہ دین کے اندر تقسیم نہ ہو ہمیں اصل نقصان دینے والی چیز جو ہے وہ دینی تقسیم ہے جو اب ہو چکی تہتر فرقے بن چکے فرما کلا فرنا اللہ واحدہ سارے آگ کی ویب سنائے گئے ہیں سب کو آگ کا ڈرامہ لگ دیا سوائے ایک ان میں سے گروہ کے وہ کون ہے یا یارسول فرما جما وہ جماعت ہے وہ لوگ جو جماعت کے ساتھ رہتے تو جماعت کون سی جماعت ہوگی یہ تو معلوم کرنا مشکل نہیں ہے نہیں اگر مشکل ہوتا تو نبی علیہ السلاۃ اسلام یہ بات نہ فرماتے معلوم ہوا کہ صحابہ کا راستہ قیامت تک محفوظ رہے گا ورنہ نبی علیہ السلاۃ وسلام کا یہ فنمانہ معذ اسلحہ ایک ایسی بات کرنا ہے جو عقل سے بھی بار ہے اور عمل میں بھی نہیں آ سکتی صحابہ تو چلے گئے دنیا سے مہانا علیہ الج وہ بھی چلے گئے خود بھی تو پھر اگر آج ان کا راستہ معقول و معمول نہیں ہے تو باز اللہ ہمیں کس کے لیے چھوڑا گیا کہاں سے لین صاحبہ کا راستہ معلوم ہاں آج بھی ہے آج بھی الجماع کا وہ راستہ ہے الجما کون ہے الجما وہ ہیں جو کہ ہر گمراہی کے ساتھ لڑنے والے معاہدین ہیں طاعف المنصورہ یہ وہ لوگ ہیں یوس نا لوگوں کی اصلاح کریں گے جب وہ فساد زدہ ہو جائیں گے آج کون اصلاح کرتا ہے کون آج ان اشراف کو ننگا کر رہا ہے شرک کی ان شکلوں کو جو شکلیں مسلمانوں کے اندر گم ہو چکی تھی مسلمانوں میں شرک نہیں سمجھتے تھے وہ یقیناً وہی ہیں جو یہود نصارہ کے ساتھ ٹکرا رہے ہیں جو یہود نصارہ کو چبھتے ہیں موحدین میں سے یہود نصارہ کو چبھتے بلکہ ہمارے ایک عالم ربانی ایران سے آئے ہوئے تھے انہوں نے بتایا کہ حمیری کی تقریروں میں کھل کر یہ کہتا ہے حمیری کہ اہل سنت میں سے مجھے کسی کے ساتھ دشمنی نہیں ہے سوائے سلفیوں کے سبحان اللہ کیا دشمن نشان نہیں کرتا ہے؟ امریکہ آج کہتا ہے کہ یہ مجھے جتنے جہادی ہیں محمد بن عبد البہاد کے روحانی اولاد رکھتے سب کو سلفی چبھتے ہیں بلکہ اصطبیان امریکان اس شخص کے کفر میں کھلا کھلا بیان جو کہ امریکیوں کی مدد کرے اس میں ناصر بن حمد ال نے ایک چیپٹر بنایا ایک با اس میں کہتا ہے کہ اے تم سمجھتے ہو تم آرام سے بیٹھے ہو حملہ افغانستان پر ہو گیا حملہ بوسنا پر ہو گیا اصل حملہ تمہارے اوپر ہے تم غلط سہنی میں ہو اور پھر وہ امریکیوں کے صدور ان کے صدر اور ان کے دوسرے بڑے بڑے لوگوں کے صحافیوں کے آٹھ بیانات درج کرتا ہے ہر ایک یہ کہتا ہے کہ ہمیں نہ اسلام سے کوئی دشمنی ہے وہ اسلام جو اپنے خیال میں روشن خیال اسلام مشرف والا نہ ہمیں اسلام سے کوئی دشمنی ہے نہ مسلمین سے کوئی دشمنی ہے ہمیں دشمنی ایک گروہ سے ہے وہ دو سو سال پہلے یا ڈھائی سو سال پہلے یا سوا دو سو سال پہلے جو وہ گزرا محمد بن عبد الوہاد اور اس کی روحانی اولاد یہ لوگ ہیں جو بڑے خوفناک ہیں اور یہ ہمیں کبھی نہیں چھوڑے یہ ایک مصدقہ بات ہے اور ہمارے دو دو دوست ہیں ایک ماشاءاللہ وہ ان کا نام اس وقت میرے ذہن سے نکلے بید الرحمان ہے کہ کیا یہ اپنا اس میں ہے کیا کریا اپنا عبد الحکیم کے کیا ہے نہیں وہ جنہوں یہ امریکہ گئے تھے انہوں نے خود اپنی آنکھوں سے دیکھا اور ہم نے اس شخص سے جھوٹ کا تجربہ نہیں کیا سچا آدمی اس نے کہا سی این این پر کوئی خبر اہم ہو تو تین سو دفعہ دوہرائی جاتی ہے یہ تین سو دفعہ دوہرائی گئی تھی ایک انٹرویو تھا جس میں علماء کو بلایا گیا گیارہ ستمبر کے واقعہ کے بعد اور ان کو پوچھا گیا کہ کیا تمہیں اسلام حکم دیتا ہے کے ساتھ لڑنے کا اب سب بےچارے علماء جو تھے وہاں کی پناہ پکڑے ہوئے ہوں گے یا کس طرح انہوں نے کہا ہاں اسلام تو بڑا امن ہے بالکل نہیں تو کہ پیار کرو محبت کرو سب کے ساتھ اس کے بعد مبصر تبصرہ کرنے والا امریکی وہ کہتا ہے کہ یہ علماء یا جانتے نہیں ہیں یا منافک ہے اور قرآن کھول کر دکھاتا ہے کہ یہ تو حکم دیتا ہے وقت تو لو ان کو قتل کرو جہاں بھی پاؤ اور ان کے لیے تو گھات میں بیٹھو اور یہود و تو کے ساتھ لڑائی کا حکم دیتا ہے تو وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ سلفی گروپ ہے تو آج اب ٹائف موجود ہے الجماع موجود ہے مگر فروئی معاملات میں یا سیاسی معاملات میں دنیاوی معاملات میں کبھی میدانوں میں دو مختلف میدان ہو سکتے جیسے حسین کا میدان رضی اللہ کا عنہ اور ابن عمر اور ابن عباس اور دیگر صحابہ کا میدان دو مختلف میدان وہ امیر کی بائک کیے ہوئے اور اس کو توڑنا تق ان حرام اور بغاوت سمجھتے جس کی سزا ایسی ہے کہ یوم قیامہ ایک غادر کے لیے جھنڈا بلند کیا جائے گا اور جو غدر کرنے والا ہے اس کو عذاب دینے کے لیے وہاں پر خاص بلاوا ہوگا تو یہ یہ سمجھتے ہیں اور اتنے عمر اپنے گھر والوں کو اکٹھا ہی کرتے ہیں یہ بھی بخاری میں روایت موجود ہے اور کہتے ہیں کہ مجھے یہ پتا ہے چلا ہے کہ تم یزید کی بیگ توڑنے والے ہو اور بغاوت خبردار کسی نے ایسا کیا میں اس سے بری ہوں مگر کیا وہ حسین سے بری رضی اللہ تعالیٰ ہر کس نے ہر کس نے کیوں وہ سمجھتی ہے عالم ہے امام ہے یہ اجتہاد کی بنیاد پر ایسا کر رہا ہے اسے اللہ کی رضا اسی میں نظر آ رہی اور وہی وہ حسین ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو کہ رجوع کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ مجھے بھیج دو میں اس کے ہاتھ میں اپنا ہاتھ دے دوں یعنی بیٹھ کر مگر یہ ظالم اس وقت چونکہ وہ قانون کی شک میں پھنسے ہوئے تھے اور ان کی جنگل میں تھے یہ آج اس کو چھوڑنا نہیں چاہتا تھا اپنی حکومت کی خوشامد میں انہیں آج ختم کرنا چاہتا تھا اس وقت ہو حسین کے ساتھ شامل ہو گیا رضی اللہ تعالی عنہ تو یہ واقعہ اور مسلمانوں کے مابین فطر ہمیں یہ سبق دیتے ہیں ہم کہتے ہیں لا تحب اللہ کو بل ہوا خیر یہ تمہارے لیے شر نہیں خیر ہے تو بکر ابو زید کی وہ بات جو میں بھولا تھا اب یاد آئی کہ یہ جو ان کالجوں اور سکولوں سے پڑھے ہوئے ہیں جنہیں بکر ابو زید گرجے کہتے ہیں کہتے ہیں یہ سکول نہیں ہے یہ عیسائی طرف کے اسکول کہتے ہیں یہ گرجے ہیں جو سعودی عرب, عرب میں اب کھولے گئے ہیں پانچ سو اسکول وہاں پر کھلے اس وقت اور ابو زید کلیما حق کہنے والے تھے علماء ماتو سے تھے ماتوب کہتے ہیں جس پر گورنمنٹ حزمناک ہو یہ ان علما میں سے تھے جو حضم ناک تھی گورنمنٹ میں گیا اور ان کی زیارت کرنا چاہتا تھا میں نے اپنے دوست میں ربانی سے پوچھا انہوں نے کہا کہ ممنوع زیارہ. اس کی زیارت ممنوع ہے اس کو کوئی نہیں مل سکتا ماتوب تھا اس نے کہا کہ یہ گرجے ہیں یہ گرجوں کو پڑے ہوئے اکثر میں نے یہ بات بکواس کرتے ہوئے دیکھا کہ آج تم اسلام اسلام کہتے ہو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ تو اکثر کہا کہ رسول جب چلا گیا محمد رسول صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے گئے آنکھیں بعد ادھر صاحب میں اختلاف شروع ہو گئی یہ اسلام ہے یہ تانا نہیں ہے یہ اسلام کی عظمت کا نشان ہے اگر صحابہ داخلی فتنوں میں نہ پڑتے تو آج ہم داخلی فتنوں کے سامنے بالکل اپنی سفر ڈال دیتے اور ہم گمراہ ہو جاتے ہمارے سامنے صحابہ کا اسلو اس میں بھی موجود ہے کیونکہ اگر نبیتر صلی اللہ علیہ وسلم یقیناً اسلام کا معیار ہے تو صحابہ معیار اتباع رسول ہے اتباع رسول صحابہ سے بر پر کوئی نہیں کر سکتا صدیر صحابہ سے ملتا ہے قانون سراسا سے ملتا ہے ان کے آپس کے اختلافات ہمیں بتائیں گے کہ مومن کو جب آپس میں فتنے ہو جائے اختلاف کی وجہ سے کیسے بہیو کرنا چاہیے پہلی بات ہمیں یہ نظر آتی ہے کہ انہوں نے کبھی بھی غلو نہیں کیا اور انہوں نے یزید کی بائک توڑی نہ حسن کو معاویہ کی بات کرتے ہوئے کوئی ذرا بھی غصہ آیا کہ میرے باپ سے لڑتا رہا اللہ کی خاطر امت کا سیراضا باندھ دیا حسین نے آمنے سامنے لچکر لا کر رضی اللہ تعالی عنہ کتنا عظیم کارنامہ کبھی بیان نہیں ہوتا ممبر محراب سے اللہ قلیل نہ سنی بیان کرتے سیاح کو تو ویسے ہی یہ وارہ نہیں کھاتا سنی بھی بیان کرتے وہ کہتے ہیں اس میں کیا حسن ہے اس میں عظیم حسن ہے کہ اس نے پوری امت کے فراضے کو باندھ کے رکھ دیا رضی اللہ تعالیٰ اور اس کی تعریف تقریر میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث میں موجود ہے دوسرا ہمیں یہ نمونہ ملتا ہے ایک تو یہ کہ اتحادی غلطی کے باوجود بھی نیک آدمی پر بدسمی نہیں کی جائے گی اور برا آدمی جب تعویل کے ساتھ غلطی کرے گا جیسے ابن زیاد نے کی تو وہ بھی کافر نہیں کہلائے گا اگر وہ کافر تھا تو انس کیسے چپ کر رہے رضی اللہ اتار کا آپ گمان کر سکتے آپ کو کتنی حسین سے محبت ہے رضی اللہ اعار آپ نے سنا میں نے سنا میں اپنی آواز پر کنٹرول نہ رکھ سکا اور اگر میں دیکھ لیتا تو شاید میرے اندر تو یہ میں کیا کر گزرتا یہ مجاہدین جو اس وقت لڑ دے یہ کیا کر گزرتے کتنا بڑا صبر سے لڑنا نہیں آتا تھا وہ تو اللہ کے کے ساتھ جہاد کر چکے تھے رضی اللہ کالم وہ ایک سخت بات بھی کہہ دیتے اتنے زیاد کا خون اسی وقت بہا دیا جاتا اور ایک ایسا نیا فتنہ کھڑا ہوتا وقت جو صرف ظالموں تک نہیں کئی نیک مارے جاتے کئی عورتیں بچے مارے جاتے اور مسلمانوں کا چراغا بکھر جاتا ہو سکتا ہے کہ یہ اس پر نتیجہ خیر ہوتا کہ کفار حملہ کر دیتے انس نے صبر کا گھوٹ بھرا اور دیکھا کہ یہ کافر تو نہیں ہے تاغیل فاطل کر رہا ہے حسین کو بغاوت میں لا کر رہا, اس نے مارا ہے یہ باغی تھی جبکہ باغی باغی میں فرق ہے صحابہ رضوان اللہ صحاب میں سے عمر دیکھی اپنے خاندان کو کیا کہہ رہے ہیں عمر کہ جس نے یونیور کی بیعت توڑی سن لے غازر کا جھنڈا اس کے لیے قیامت کے دن بلند کیا جائے گا اور میں اس سے بری ہوں اور حسین کے لیے یہ بات نہیں کہتے رضی اللہ ہوتا ہے بندے بندے میں فرق ہے بندے کے مطابق دیکھنا چاہیے کہ اس نے کس بات کو کس انداز سے کس نیت کے ساتھ جو ظاہر ہو رہی ہے اس کے عمل سے کیا اتنا ہمیں تمیز اور عقل اور دین کے اندر چلنے کا طریقہ سکھاتا ہے دوسرا صحابہ رضوان اللہ علی پر تھوڑی اور, علی کا اور صزیقہ رضی اللہ تعالیٰ کا واقعہ جمل پیش آنا یہ چھوٹے مسائل یہ پہاڑ تھے ان پہاڑوں کے مقابلے میں اللہ نے پہاڑ جیسا ہی ایمان دیا تھا ان میں سے کوئی ایک بھی قبر نبی پر گیا کسی کو خواب میں آیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم معلوم ہوا یہ گھڑا ہوا دین ہے یہ مشرق لوگ ہیں قبروں سے جا کر ہدایات لیتے ہیں اگر قبر دنیا میں ہے کوئی سب سے زیادہ مقتدر تو رسول اللہ کی قبر صلی اللہ علیہ وسلم اگر ان پر نہیں صحابہ گئے اور جا سکتے تھے اور پھر نہیں گئے معذ اللہ اصطم اللہ تو کیا کہے گی آپ اس لیے معامیہ علی نہیں گئے کہ کسی کو بٹھانا دے اعوذ رب اللہ مل کہ ہم اس کا تصور بھی کریں واللہ اگر یہ جائز ہوتا اور انہیں پتا ہوتا کہ اللہ کے رسول قبر سے بات کر سکتے جیسے صوفیوں سے ہر روز بات کرنے کے دعوے ہوتے رہتے ہیں یہ تو جاتے وہ لکھا ہوا تبلیغی جماعت میں کہ جامعہ نے جانا تھا اور اشار پڑھنے تھے اللہ کے نبی کی قبر پر ایسے اشار پڑھنے تھے کہ نبی علیہ اللہ اسلام مدینہ کے ہاتھوں کے خواب میں آئے انہوں نے کہا جامع کو نہ یہاں پر آنے دینا ورنہ مجھے ہاتھ نکالنا پڑے گا آؤ بلا مین ڈالے گا سب تھا یہ صرف باتیں ہیں سب یہ جھوٹ گھڑے ہوئے ہیں صحابہ نہیں گئے ہیں وہاں پر گتھیاں سلجھانے کے لیے اختلافات کی حسین نکلنے سے پہلے خروج سے پہلے اپنے نانا کی قبر پر نہیں گئے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر پر ان کا تو سب سے پہلے حق تھا اور کسی نے دعویٰ نہیں کیا کہ مجھے تو نبی علیہ سلات اسلام نظر آئے انہوں نے کہا جا جا کر حسین بیت لے نہیں یہ دعویٰ تو نہیں کیا تو پھر یہ کہاں سے آئے ہیں آج یہ کون ہے جو کہتے ہیں نبی علیہ السلاط اسلام میرے پاس آئے یہ قادری صاحب اور انہوں نے کہا کہ دیکھو شرط یہ ہے کہ مدینے کی ٹکٹ بھی تم نے لے کر دینی ہے آؤ مل جائے گا اس کی ساری وہ کیسٹ سنے رو رو کے بیان کرتا ہے اور سارا جھوٹ بولتا ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے کسی نے مشورہ نہیں لیا کسی نے خواب کا دعویٰ نہیں کیا اس لیے کہ وہ جو چھوڑ کر گئے ہیں قرآن ہمارے پاس یہ دبیا نلکل تفصیل کلئی شای. ہر شہ کا کھلا بیان ہر شہ کی تفصیل لیے ہوئے اسی سے ڈھونڈنے میں مجھ مختی کو ایک اجر اور مجت مصیب کو یعنی قاضی ہے نا دونوں حسین بھی قاضی ہیں ان کا فیصلہ نکلنے کا ہوا رضی اللہ تعالیٰ ابن عمر بھی قاضی ہیں ابن عباس بھی قاضی ہیں اور اسی طرح سے ابن زبیر بھی اور دیگر صحابہ ان کا فیصلہ یہ ہوا کہ یزید کی بیت کے ساتھ تمرسک کیا جائے چمٹا جائے اور ہر گز میں بیت توڑی جائے دونوں مجھے دونوں حق پر اور تیسری بات جو آخری بات اور ختم کرتا ہوں وہ یہ کہ باوجود ان غلطیوں کے سب کے صحابہ کا مرتبہ صحابہ کا مقام اس میں امت کے اندر صلاحہ میں کوئی فرق نہ آیا کوئی بھی فرق نہ آیا اس لیے کوئی پہلے صحابہ کو معصوم نہیں سمجھتے تھے سمجھتے تھے کہ خطا ان سے سرزد ہو سکتی نبھی تو نہیں ہے تو یہ چیزیں جو آج انہیں اس بنیاد پر گالی دیتا ہے وہ بھی بد اور جو یہ چاہتا ہے کہ ان میں جو اختلاف ہوا ہے وہ اختلاف کو حل کر دے تو یہ کبھی نہیں کر سکتا اختلاف کو حل کرنے والا سوائے اللہ کے کوئی نہیں یہ انسان کی فطرت ہے کمزوری ہے یہ انسان سے خطا سرد ہو جاتی ہے اللہ تعالیٰ ان کی سب قطائیں دور کر دے گا نزا نہ کہ میں ان کے دلوں سے تمام کینے نکال لوں گا یہ پھر جنتوں میں سامنے بیٹھے ہوں گے. بھائی بھائی بنے آمنے سامنے یہ علی نے اس وقت پڑھی تھی آئے رضی اللہ تعالیٰ اللہ. جب زبیر کی تلوار جمل کے اندر شہید ہونے کے بعد ان کے سامنے لائی گئی تو علی نے کہا یہ وہ تلوار ہے جس کو میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت کرتے ہوئے اور آپ کے لیے اس تلوار کو میدان میں دیکھا ہے میرا یہ بھائی اللہ ہمارے سینوں سے سب جو سینے ہیں اور غلط فہمی نکال دے گا ہم آمنے سامنے جنتوں میں بیٹھے ہوں گے اللہ پاک ہمیں صحابہ رضمان اللہ علیہ معین جیسا اسلام پر عمل کرنے کی توفیق دعا فرمائے اللہ ہمیں الجماعت کے ساتھ مل کر اسلام کا جھنڈا اٹھانے کی توفیق ادا فرمائے ہمیں اللہ ہمیں زندگی اور موت میں قبول کرے ہمیں Mhm <sighs> okay.